اشرا الحجہ رمضان کے ہم پلہ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو بے حد فضیلت بخشی ہے اس عشرے کی فضیلت قرآن پاک اور آادی سے میں آئی ہے یہ عشرہ فضائل میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہم پلہ یا قریب ہے لیکن مسلمان اس سے غافل ہیں وجہ یہ کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے جبکہ ان دنوں میں وہ آزاد ہوتا ہے دوسری طرف چھٹی اور تعطیلات کا رواج بھی اس موسم کو کمانے نہیں دیتا بھائیوں اور بہنوں الحجہ کا بہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جایا کرو چاند رات کے معمولات کا اہتمام اور پھر عبادت اور نیکی میں مقابلہ بھرپور محنت جھوٹ غیبت بند بد نظری بد کلامی بند حرام مقروح بند اور دل میں ہر وقت خشو ارے یہ وہ دن ہے جن میں حج اکبر ادا ہوتا ہے جن میں قربانی کی بہار آتی ہے کیا کوئی اور دن ایسے ہیں اس عشرہ کو پانے اور کمانے کے لیے دو رکعت سلاط التوبہ تمام گناہوں کی معافی کے لیے التجا اور دو رکعت سلاط الحاجت کہ یہ عشرہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق ملے